<تكتشف> <أخم> الحمد لله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أصناف <تكتشف> آراب <أغم> <أغم> <أغم> الإسم اسم اسم کے اعراب. اسم اعراب پر جو اعراب آتا ہے یا اس میں ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کئی ساری اقسام ہیں تو اسم پر جو اراب آتا ہے وہ ضمہ فتح کثرا کی صورت میں آتا ہے کبھی عراب حرکتی ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اعراب حرفی ہوتا ہے یعنی ولیف کے ساتھ آتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت رفیع میں تو ذمہ ہوتا ہے حالت نصبی اور جرری میں کثرہ ہوتا है ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اور کبھی عراب لفظی ہوتا ہی نہیں عراب ہوتا ہی تقدیری ہے ٹھیک ہے تو آر آپ کی کئی ساری اقسام ہیں تو کہتے ہیں فسٹ یہ جو فصل ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس باب اول کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں پھر اس باب اول کا ایک مقدمہ ہے اور مقدمہ کے اندر بھی کئی ساری فصلیں ہیں جن میں سے ہم دو فصلیں پڑھ چکے ہیں ایک تو اس میں مورب کی تعریف وغیرہ کا بیان میں تھی اور جو دوسری فصل ہم نے پڑھی ہے وہ اس میں مورب کے حکم کے بارے میں تھی کہ اس کا حکم کیا ہے یہ جو ہے یہ فصل سالس ہے جو کیا ہے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے انواع اقسام کے عراب کی کتنی اقسام ہے, کہتا ہے فی اصناف اعراب وحیت یہ جو فصل ہے اسم کے اعراب کی اقسام کے بیان میں ہے کہ اسم کا جو اعراب ہے وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہے تو کہتے وہی اطساط و اصنافین تو اس میں مورب کی جو ہیں وہ کتنی ہیں اس اسم کے جو اعراب کی اقسام ہیں وہ کون سی ہیں نو ہیں نو الاول ان میں سے پہلی ہے آج جو ہم ان نو اقسام میں سے صرف اور صرف پہلی قسم کو پڑھیں گے پہلی قسم کیا ہے یاد رکھیں ہمیشہ سے ہر اسم کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں یا حالت رفیع ہوتی ہے یا حالت نصبی ہوتی ہے یا حالت جری ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے والا عامل یا تو تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ماں بعد مرفو ہونا چاہیے یعنی اس کی حالت رفیع کا تقاضا کرتا ہے پھر وہ عام ہے حالت رفیع کبھی تو حالت رفیع حرفوں میں ہوگی یعنی النون کے ساتھ ہوگا کبھی حالت رفی ضمہ کے ساتھ ہوگی اور کبھی حالت رفیع وہ تقدیری ہوگا ٹھیک ہے نا حالت رفیع ہوگی لیکن عراب جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا کبھی حالت تو رفیع ہوگی لیکن عراب کس میں ہوگا بل ہوگا یعنی وو کے ساتھ ہوگا حالت رفیع ہی ہوگی پہلے والا عامل تقاضا یہی کرے گا کہ میرے بات مرفوع ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کیا ہوگا تقدیری ہوگا لفظوں میں ہوگا ہی نہیں ٹھیک تو یہ ایک ہوتی ہے حالت رفیع ایک ہوتی ہے حالت نسبی کہ پہلے والا عامل تقاضا کرتا ہے کہ میرے والا جو معمول ہے میرے بات آنے والا جو اسم ہے اس پر نصب آنا چاہیے فتحہ آنا چاہیے علیف آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یعنی حالت نسبی اور ایک ہوتی ہے حالت جری کہ پہلے والا عامل تقاضہ کرے کہ میرا جو ماں ہے وہ کیا آنا چاہیے مجرور ہونا چاہیے چاہے وہ حالت جری حالت جو کسرا ولی جو حالت جری جو ہے وہ کیا ہے کبھی کسرا کی صورت میں ہوگی کبھی یا کی صورت میں ہوگی وغیرہ وغیرہ اور کبھی اراب تقدیری ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ حالتیں تین ہوتی ہیں حالت رکھائی حالت نصبی حالت جرری اب ان میں پھر عراب مختلف ہوتا رہتا ہے کہ حالت رفیع میں کبھی ضمہ تقدیری ہوگا کبھی ضمہ لفظی ہوگا کبھی واو ہوگا حالت نصری میں کبھی فتح لفظی ہوگا کبھی تقدیری ہوگا اور کبھی الف ہوگا حالت جرری کے اندر کبھی کسرہ لفظی ہوگا کبھی کسرہ تقدیری ہوگا اور کبھی یا ہوگی لیکن حالت ایک ہی رہے گی حالت رفیع حالت نصبی اور حالت جرری تو آج جو ہم سب سے پہلی قسم پڑھ رہے ہیں عراب کی وہ سب سے جی وہ سب سے خاص اور سب سے عام قسم ہے اور سب سے عام قسم ہے عام وہ اس طور پر کہ حالت حالت رفیع کے اندر ضمہ وہ بھی لفظی حالت نصبی کے اندر فتحہ لفظی حالت جرضی کے اندر کسرہ لفظی سب سے سمپل سب سے آسان اور سب سے عام قسم جو ہے وہ عراب کی وہ یہی ہے اور یہی اصل ہے سب سے ٹھیک ہے نا اصل اعراب کے اندر کیا ہے عراب ہر تقدیری نہ ہو بلکہ اعراب کیا ہو لفظی ہو سب سے اصل یہ ہے کہ اعراب الفظی کسی لئے مقدم بھی کیا پھر اعراب الفظی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اعراب جو حرکتی ہے وہ کیا ہے سب سے مقدم ہے اور سب سے اچھا ہے تو اس کو اس کے لیے پہلے ذکر کیا جی بالکل اس میں متمکن ہی ہے نا جس میں غیر متمکن ہوتا وہ تو مبنی ہوتا اس کا تو اعراب ہی نہیں ہوتا وہ مورب ہوتا ہی نہیں ہے اعراب ہے ہی مورب سے اس میں مورب اور اس میں متمکن دونوں ایک ہی چیز ہیں متمکن اس میں, اس میں مورب کے اس میں متمکن بھی کہتے ہیں تمکن کو معنی جگہ دینے کے بھی عراب کو جگہ دیتا ہے تو مورب اور اس میں متمکن یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں مورب کے ہی اقسام بیان ہو رہی ہے اس میں مورب کی اقسام وہ کیا ہے اس میں مورب کے اعراب کی نو اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں حالت رفی میں زمہ لفظی حالت نصمی میں فتح لفظی حالت جری میں کسرہ لفظی لیکن یہ جو اعراب ہے یہ تین اسموں کا اعراب ہوگا تین اسموں کا یہ والا اعراب ہے تین اسم ایسے ہیں کہ جن پر یہ والا اعراب جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے والا مفرد مفرت مونصر مفرت مونصر صحیح کا مفرد کا مطلب کہ یہاں پر تسنیا جمع نہ ہو اگر تسنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو اس کا اعراب یہ والا نہیں رہے گا ٹھیک مفرد منصرف صحیح منصرف کا اعراب یہ والا ہوگا کہ رفع حالت رفیع میں ضمہ حالت نصفی میں فتح حالت جری میں کسرا اگر غیر منصرف ہوگا تو غیر منصرف کا الگ اعراب ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے غیر منصرف کا یہ عراب نہیں ہوگا پھر آگے کہا کہ مفرد منصرف صحیح صحیح صحیح ہوا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو صحیح کیا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو یہ نفاد کیا ہے ایک نحوی حضرات ہوتے ہیں ایک صرفی حضرات ہیں نحوی جو علم النحب سے متعلقہ حضرات جو علم النحب سے بحث کرتے ہیں صرفی وہ حضرات ہوتے ہیں جو علم الصرف سے بحث کرتے ہیں تو نحوی حضرات کے یہاں جو صحیح ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو یعنی علیف یا جس اسم کے آخر میں علیف یا نہ ہو وہ اسم کیا ہوگا صحیح ہوگا ٹھیک ہے جس کے آخر میں جبکہ اگر آپ صرفیوں کے ہاں دیکھیں گے تو صرفی کہتے ہیں کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو ٹھیک ہے نا یعنی فا عین لام کلم میں سے کوئی بھی حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے یعنی وہ فا عین لام تینوں کلموں کو دیکھتے ہیں جبکہ نحوی حضرات صرف کلمے کے آخر سے بحث کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ترکیب ہوتی ہے ٹھیک ہے ترکیب اور عراب کا جاری کرنا وغیرہ اور عراب جاری ہوتا ہے قلمے کے آخر میں ٹھیک تو اس لیے ان کے ہاں صحیح کیا ہے کہ جس کے آخر میں ہر علت نہ ہو اب ہم سمجھے کہ ایک قسم یہ والی ہے مفرد منصرف صحیح کا اعراب جو ہوگا وہ یہ والا ہوتا ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی حالت نصفی میں فتح لفظی حالت جرری میں کسرہ لفظی یہ والا اعراب جاری ہوتا ہے کون سی قسم پر ایک ہے مفرد منصرف صحیح پر قسم ایسا ہو کہ مفرد بھی ہو منصرف بھی ہو اور کیا ہو ایک ہی چیز ہے یعنی ایک ہی چیز میں تین نام پڑھ رہے ہیں مفرت منصرف صحیح ایک چیز ہے یہ مفرت منصرف صحیح ٹھیک ہے مفرت بھی ہو منصرف بھی ہو صحیح بھی ہو ایک تو یہ والا عراب مفرت منصرف صحیح پر یہ والا اعراب جاری ہوگا ٹھیک ایک اور چیز ہے کہ جو قائم مقام صحیح کے ہو ٹھیک ہے قائم مقام صحیح جس کو کہتے ہیں جاری مجرا صحیح جاری مجرا صحیح جاری مجرا کا مطلب قائم مقام ٹھیک ہے جاری مجرا کے جس آ, یعنی اس کے قائم مقام تو صحیح کہ قائم مقام اس پر بھی یہ والا جاری ہوگا صحیح کہ قائم مقام اس کی تعریف نے کی وہ یہ ہے. ما یقون ہی واؤن او جا قائم مقام ایک مفرد منصرف سے ہی اور ایک کیا ہے مفرد منصرف قائم مقام سے ہی وہ کون سا کہ جس کے آخر میں واؤ یا یا ہو اور واؤ اور یا کا ما قبل کیا ہو ساکن ہو جی ایک یہ والا اعراب کے حالت رفع میں ضمہ لفظی حالت نصب میں فتح لفظی حالت میں کسرہ لفظی یہ والا اعراب جاری ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح پر اور نمبر دو یہ والا اعراب جاری ہوتا ہے قائم مقام صحیح پر اب قائم مقام صحیح کیا ہے قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے جو کیا ہو جس کے آخر میں واؤ یا یا ہوں اور اس واؤ یا یا کا قبل کیا ہو ساکن ہو جیسے دل ون اور ضب دل اور ضب یون ٹھیک ہے دلو کہتے ہیں ڈھول کو اور ضب کہتے ہیں ہرن کو کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دل اور ضب یون یہ کیا ہے قائم مقام صحیح ہے وہ کیسے کہ جس طرح مفرد منصرف صحیح ہوتا ہے جیسے ضعید مفرد منصرف صحیح جیسے ضعید مفرت بھی ہے منصرف بھی ہے کہ غیر منصرف نہیں ہے صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہر فلت نہیں ہے زید کے آخر میں تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو جس طرح مفرد منصرف صحیح پر تینوں اعراب تینوں حرکتیں آرام سے پڑھی جاتی ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کوئی شکل نہیں ہے کوئی مطلب سختی نہیں ہے تو تینوں حرکتیں جس طرح وہاں پر پڑھی جا سکتی ہیں اسی طرح یہاں پر دلون اور زبون کے اندر بھی تینوں حرکات پڑھی جا سکتی ہیں لیکن یہ چونکہ اس کے آخر میں یا بھی ہے اور اس کے آخر میں وہ بھی آتا ہے اور یا بھی آتا تو اس لیے ہم اس کو صحیح تو کہہ نہیں سکتے تو قائم مقام صحیح کیوں کہتے ہیں کہ صحیح کے آخر میں تینوں حرکتیں پڑی جا سکتی ہیں کوئی بغیر کسی شکل کے زیادہ یہاں پر بھی بغیر شکل کے پڑی جاتی ہیں کیونکہ ان کا ماقبر والا کیا ہو گیا ہے ساکن ہو جانے کی وجہ سے ان پر تینوں حرکتیں بغیر کسی سے کے بغیر کسی مشکل کے پڑی جا سکتی ہیں مفرد منصرف صحیح کی طرح لہذا ہم اس کو بالکل صحیح تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کے خر میں بو اور یا آ رہے ہیں لیکن قائم مقام صحیح کہہ سکتے ہیں کیوں قائم مقام صحیح کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جس طرح کا اعراب صحیح پر جاری ہو سکتا ہے اسی طرح کا اعراب ان پر بھی جاری ہو سکتا ہے بغیر کسی مشکل کے ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جا دلون ٹھیک ہے جا انی اور اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائی تو دلون رعی تو زبین زبر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرر تو بے دل اور مرر تو بے زب یعنی حالت رفع میں ضمہ بھی لفظی حالت نصبی میں حالت نصبی میں فتح لفظی اور حالت جرم کثر لفظی تینوں حرکتیں ان پر بھی آ سکتی ہیں اس لیے یہ قائم مقام صحیح کہیں تو دو چیزیں ہوگی کہ جن پر یہ والا عراب جاری ہو سکتا ہے کون کون سا والا اعلی رفیع میں ضمہ لفظی حالت نصب میں فتح لفظی حالت جار میں کسر لفظی یہ والا عراب ایک جاری ہوگا اس مفرد منصرف صحیح پر جیسے ٹھیک ہے؟ جا عنی زعید رائت و زی مراک و بن تینوں حرکت مختلف تینوں صورتوں میں اسی طرح یہ والا اعراب جاری ہوگا قائم مقام صحیح کے قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں ویاح اور ان کا محقبل ساکن ہو جیسے دلون اور زبیون اس پر بھی یہ والا عراب جاری ہوگا نمبر تین جمع مقصر مونصرف پر یہ والا عراق جاری ہوگا جمع مقسر مونصرف پر جمع مقصر جمع تو آپ لوگ جانتے ہیں جمع جمع ہے ٹھیک ہے مقصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مفرد کا سیگا ٹوٹ جاتا ہے ایک ہے مسلمون سے مسلم یہ جمع سالم ہے ٹھیک ہے مسلم سے مسلم کیونکہ مفرد کہ مفرت کا سیگا بالکل صحیح طریقے سے اس کے اندر سالم ہے دیکھیں مسلمون کے اندر پہلے میم ہے پھر سین ہے پھر لام ہے اور پھر میم ہے مس لی می اور مسلمون کے اندر چلے جائیں تو یہی ترتیب باقی رہتی ہے مسلمون پھر پھر پھر سین لام مسلم مسلمون تو واحد کا سیغا سلامت رہے تو وہ جمع سالم ہوتی ہے مفرد سے اگر جمع بنایا جائے لیکن اگر مفرد سے جمع بنایا جائے لیکن اس میں پھر واحد کی ترتیب ٹوٹ جائے تو اس کو جمع مقسر کہتے ہیں قصر کا مانا ہی ٹوٹنے کا ہوتا ہے تو جمع مقصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر واحد کے سیغ سلامت نہ رہے جیسے ریجال رجال جمع ہے رجول کی آپ رجول میں دیکھیں تو پہلے را ہے پھر جیم ہے پھر لام ہے رجول اب آگے جمع بناتے تو رضا لن آ جاتا ہے تو رضا میں پہلے را ہے پھر جیم ہے لیکن لام کہاں چلا گیا وہ آخر میں چلا گیا بیچ میں علیف آ اور اس کی ترتیب کو توڑ دیا ہے رجالن کے علیف نے کیونکہ بیچ میں آ اور اس کی ترتیب ٹوٹ گئی ہے مفرت کی مفرت کی ترتیب ٹوٹی کسر ہو گیا اس کی وہ کہتے ہیں جمع مقصد جمع مقسصر ہوتا ہی وہی ہے رول نمبر پانچ. جس کے اندر کیا ہو واحد کا سرغا ٹوٹ جائے واحد کے سیڑے کی ترکیب باقی نہ رہے صحیح جی تو تیسری قسم جس پر یہ والا اعراف جاری ہوگا وہ کیا ہے جمع مکسر منصرف جیسے رأیت مررت تو آج کا آپ کا سبق ہے کون سا اس میں مورب ٹھیک ہے اسم کے اعراب کی نو قسم میں سے پہلی قسم, پہلی قسم کون سی ہے پہلی قسم کون سی کہ حالت رفی میں ضمہ لفظی حالت نصف میں فتح لفظی حالت جر میں کسرہ لفظی یہ تینوں اعراب جاری ہوگا یہ والا اعراب جاری ہوگا یہ اعراب کی جو قسم ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں نمبر ایک مفرد منصرف صحیح مفرت منصرف صحیح پر یہ والا اعراب جاری ہوگا ترجمہ میں نے کیا ہی نہیں ہے میں تو صرف آپ کو سبق بتا رہا ہوں ترجمہ تو ابھی کریں گے کتاب میں انشاءاللہ آپ نے کیا پوچھا رول نمبر اندن سات اندن نحات پوچھا آپ نے نہیں رول نمبر تین نے پوچھا اندن جی بتاتا ہوں ابھی آپ جو میں بتا رہا ہوں اس کو سنیں جو جو میں بتاؤں گا پھر اس کو بعد میں رکھیں ترجمہ ابھی میں نے نہیں کیا تو یہ والا اعراب حالت رفہ میں ضمہ لفظی حالت نصب میں فتح لفظی حالت جر میں کسرہ لفظی تین صورتوں پر یعنی اس کی جو اقسام ہیں یعنی تین حالتوں پر یہ آئے گا اس کی تین چیزیں ہیں کون کون سی اسموں پر تین اسموں پر یہ عراب جاری ہوگا ایک اس میں مفرد منصرف صحیح نمبر دو قائم مقام صحیح نمبر تین جمع مقصر منصرف ٹھیک ہے تینوں پر جاری ہوگا اب آگے آپ کتاب میں فصلن، فصل فصل سالس، فی اصناف اعراب الاسم میں وہی صاحب اصناف فصل کہتے ہیں کس بیان میں ہے؟ فی اصناف اعراب الاسم اسم کے اعراب کی اقسام کے بیان میں اصناف صنف کی جمع ہے قسم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قسم نو تو اسم کے اعراب کی جو اقسام ہیں اس کے بیان میں ہے یہ فصل وہی ہے اصناف اسم کے عراب کی نو قسمیں ہیں آئی بات سمجھ اسم کے عراب کی یعنی اسم کے کس, طرح, کس کس طرح کے اعراب ہوں گے وہ نو اقسام ہیں پہلی قسم الیکل اراب فی اصنافی عراب اس تو اسم کے عراب کی اصناف میں سے پہلی صنف رف بے ذمت ون نصب و بالفتحاطے رف حالت رفع ہو بے ذمت ضمہ کے ساتھ رفیع نا یعنی پہلے والا عمل تقاضا کرے اگر رفا کا تو اس کا رفا کیسے آئے ذمہ کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ون نصب و بالفتحاطے اگر پہلے والا عمل تقاضا کرے نصب کا تو اس کا نصب کس کے ساتھ آئے فتح کے ساتھ آئے ور بالکسرت पहले वाला अगर عمل تقاضا کرے جر کا उस چیزیں جی اور کیسے آئے کثرہ کے ساتھ ٹھیک و یوخ یہ والا خاص ہے اور یہ خاص ہے بالمفرد المنصرف الصحیحي. مفرد منصرف صحیح کے ساتھ یہ والا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے کون سے اسم کے ساتھ خاص ہے بالمفرد دل منصرف صحیح ہے منصرف صحیح کے ساتھ مفرد کا مفرد کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا مفرد کا بھی جملہ کا مقابلے میں بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جملہ مفرد, مفرد مرکب ٹھیک ہے مفرت مرکب پڑا نا اور کبھی کبھی یہی مفرد بولا جاتا ہے تسمیہ جمع کے مقابلے میں ٹھیک ہے تنہا اکیلا ایک تنہا یکتا واحد ٹھیک ہے واحد پر اس کے اطلاق ہوتا ہے تسمیہ جمع کے مقابلے میں تو یہاں پر جو مفرت ہے یہ تسمیہ جمع کے مقابلے میں بولا گیا ہے المفرد ٹھیک تسمیہ جمع کے مقابلے میں کیوںکہ یہ سم تسمیہ جمع جمع نہ ہو المنصرف منصرف یہ کس کے مقابلے میں ہے غیر منصرف کے مقابلے میں ہے ٹھیک کیا غیر منصرف کا اعراب ایسا نہیں ہوتا غیر منصرف پھر کیا نہیں ہوتا کسرہ نہیں آتا پتہ نا آپ کو جی اشحیف آگے لفظ کا ہے صحیح مفرت منصرف صحیح صحیح کی تعریف کر رہے و نحت نہوی حضرات ٹھیک ہے نحات جمع ہے کی جیسے قواد جمع ہے قاضی کی آپ کی کتاب کے یعنی اس لفظ کے نیچے لکھا ہے جس کو کہتے ہیں आप आगे آپ آگے پڑھیں گے آپ کو اساتذہ کہیں گے کہ جی بینستور لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کے درمیان میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بینستور دو لائنوں کے درمیان میں جو لکھا ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کے لیے اس کو کہتے ہیں بینستور آئی بات سمجھ تو کہنے والا آپ کو یہ کہہ کر آگے چل جائے گا کہ بینستور یہ بین بینستور کیا بلا ہوتی ہے تو بینستور دو لائنوں کے درمیان جو لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بینستور ستور ستر سے لائن کو کہتے ہیں تو ستور یعنی دو لائنوں کے درمیان جی تو بینستور یعنی نحات لکھا ہوا ہے جمع ناحن کا کوزاتن جمع قاضن جیسے قزات قاضی قزات کہتے ہیں کہ قاضیوں کا بھی قاضی ٹھیک ہے نا تو قاضی یا قزات اس طرح کیا ہے نحات نحوی حضرات ٹھیک ہے نا نحب علمب سے بحث کرنے والے حضرات کہتے صحیح وہات نحوی حضرات کے ہاں وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو آئی بات سمجھ صحیح کس کے مفرت منصرف بات تو ہوگی لیکن صحیح کیا ہے نات کے ہاں قید لگا دی نات کی کیونکہ صرفی حضرات جو ہیں وہ کیا ہے اس سے کے صرفی حضرات سے کہ صرفی حضرات کے یہاں صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس کے فاعین آئن لام کلم کے مقابلے میں عرف علت نہ ہو یعنی فاعین لام کلمہ میں کوئی حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے جبکہ نخاط کے یہاں کیا ہے صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں جس اسم کے آخر میں عرف علت نہ ہو جیسے زئی ٹھیک ہے زئیدن اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ زید کو دیکھیں گے آ... کس کے مقابلے میں انحاد یعنی کے یہاں تو یہ کیا ہے صحیح ہے کیونکہ اس کے آخری لفظ دال ہے اور دال علی بہو جا میں سے نہیں ہے بات ختم ٹھیک اور اگر آپ ویسے ویسے ایتا نہیں چونکہ یہ صیغہ صرفی حضرات تو بیسی افعال سے کرتے ہیں لیکن ویسے سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھ لیں اگر نہوی حضرات کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں زا یا دال ہیں تو فا یعنی اگر حروف اصلیہ تین ہیں تو ان میں حرف لت ہے یا لہٰذا صرفی حضرات کے یہاں نزدیک صحیح نہیں ہوگا لیکن ویسے آپ اس کو ویسے ذہن میں رکھیں ورنہ ہے ان کے نزدیکی ہے ہی نہیں ہے وہ تو بحث ہی کس سے کرتے ہیں افعال سے کرتے ہیں فیل ہی نہیں ہے تو مالائی کنفی آخری عرف اللہ دن صحیح نحوی حضرات کے یہاں کیا ہے کہ جس کی آخر محرف علت نہ ہو جیسے کز دن جیسے کہ زید کس کے آخر محرف علت نہیں ہے تو کیا کہا وہ یوختص یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ المنصرف صحیح مفرت منصرف صحیح کے ساتھ جیسے کہ اس کی مثال کہہ سکتے آپ جا انتیں وبل جاری مجر صحیح جاری مجرا صحیح کیا مطلب قائم مقام صحیح جاری مجرا کا آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے قائم مقام ٹھیک ہے وبیل جاری مجر صحیح صحیح کے قائم مقام پر بھی یہ عراب جاری ہوگا اور اس کے ساتھ بھی یہ عراب خاص ہوگا وہ ہوا اب جاری مجرا صحیح کیا ہے کہتے وہ ہوا ما فی آخر ہی وا جاری قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں وا اور یا ہو اور ما قبلہ ہاں ساکن ان اور واؤ اور یا پہلے کیا ہو پہلے والا حرف ساکن ہو وزبین جیسے دل ون اور زبین اب یہاں پر تم اعراب میں جب پڑھیں گے تو دلون پڑھیں گے کیونکہ پہلے کاف جا رہا ہے لیکن جب ہم جرنل بات کریں گے جب اس سے بحث کریں گے تو ہم اس کی مثال کیا کہیں دلون زبیون ٹھیک ہے دلون اب یہاں پر واو بھی ہے لیکن اس سے پہلے لام کیا ہے ساکن ہے زبیون اس کے آخر میں یا ہے لیکن اس سے پہلے با جو ہے وہ کیا ہے ساکن ہے دلون اور زبیون یہ کیا ہے پائم مقام صحیح ہے اس پر بھی یہ والا اعراب جاری ہوگا جمع مقسر منصرف کے ساتھ بھی یہ والا اعراب خاص ہے جمع مقصر منصرف رجالن جیسے کہ رجالن ٹھیک ہے رجالون تقول جمع مقصر کی مثال ہے جا انجال ریتو رجالن, رجالن مررت برجالن تین برکتیں آ سکتی اس پر اب تقول اب ہر ایک کی مثال دے گا جا انی زیدن و دلون و زبیون و رجالن اب یوں کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن یہ مثال ہے جس کی مفرد منصرف صحیح کی اور جا ان دل یہ مثال ہے یا جا انی زبیون یہ دونوں مثالیں ہیں قائم مقام صحیح کی اور جا ان رجال یہ مثال ہے جمع مقصر منصرف کی زیدن É, شترح, یہ مثال ہے مفرد منصرف صحیح کی تو دل ون وضب یہ مثال ہے حالت نصبی کی اور حالت نصبی میں فتح لفظی کی لیکن کس کی قائم مقام صحیح کی ری تو دل وینجال یہ مثال ہے حالت مکسر منصرف کی جی حالت, حالت نصبی کے ساتھ ومرت یہ مثالیں حالت جرری کی کسرہ کے ساتھ مفرد منصرف صحیح کی مثال مررتو مرتب اور جاری مجرن نقائم مقام صحیح کی مثال مررتو و بدلوین یا مررتو و ٹھیک اور مررتو رجالن یہ مثال ہو جائے گی جمع مکسر منصرف کی آج کا سبق اس کا ترجمہ اس کی مکمل وضاحت آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی پھر سے سن لیں آج کا سبق ہے اسم کے آراب کی اقسام اسم کا جو اعراب ہے وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلی اور سب سے عمدہ قسم جو ہے وہ کیا ہے اعراب لفظی کی ہے اعراب لفظی میں بھی پھر اعراب حرکتی ٹھیک ہے نا تو کون سا مفر... آ... حالت رفیع میں لفظی حالت نصبی میں فتح لفظی حالت جری میں کسرہ لفظی اب یہ والا جو اعراب ہے یہ تین اسموں کے ساتھ خاص ہے ایک قسم مفرد منصرف صحیح نمبر دو اس میں اے اے قائم مقام سے ہی نمبر تین اس جمع مقصر منصرف ٹھیک ہے ان تینوں کے ساتھ یہ عراب خاص ہے اس کی تمام تر مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہیں پر کسی لفظ خطر جمع آپ کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو آگیا سب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت والی حافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میں آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رول نمبر سات حاضری ضروری ہے تمام اسباب کی خوب سے ٹھیک ہے السلام علیکم